الحمد رب والسلام سید اما بعد فاعوذ من بسم اللہ رب المین و سلاۃ وسلام علیہم علیہ وسلام علیہ نبی اللہ ولیحاب قیا نور اللہ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں روزانہ جو ہم تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جہاں پر ستائیس روزہ نماز ادا کی جاتی ہے اور سوا سوا پارہ روزانہ ہم سنتے ہیں اسی ترتیب سے الحمد ہم اس سوا پارے میں سے چند باتیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں سے چند آیات سننے کی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اسے ہم اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں اسے ہم اس, ان آیتوں سے ہم سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں سورہ آل عمران یہ آج کا یوں سمجھیں کہ ہمارا سبق ہے سورہ عالمران اولن سور فاتح فاتحہ کے بعد عمران بکرہ بکرہ علیہ اس لیے کہتے ہیں یعنی سورت کا نام عال عمران اس لیے ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کے ولی حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کا ذکر ہے اور انتہائی مبارک ذکر ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا حضرت عیسیٰ علیہ صلاح السلام حضرت ذکریہ علیہ صلاحت السلام حضرت یحییٰ علیہ صلاح السلام ان شخصیات کا ذکر اس صورۂ مبارکہ میں موجود ہے اس وجہ سے اس صورت کو آل عمران کہتے ہیں کہ عمران کی اولاد عمران کی آل کا ذکر اس صورت میں موجود ہے صورت کی ابتدا علیہ الحم میم سے ہوتی ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے جس طریقے سے سورہ بقرہ کی ابتدا علیہ فلام میم سے ہوتی ہے اور اس صورت کے اندر کیا باتیں بیان ہوئیں کیا احکامات بیان ہوئے اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ اور حضرت یحیہ علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمران اور ان کی جو زوجہ نے جو منت مانی تھی اس کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں جو انسان کی صورت بناتا ہے اس بات کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے بعض آیات آیات محکمات ہوتی ہیں بعض آیات متشابہات ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے اس بات کا بیان موجود ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم مال خرچ کرنے کا ذکر موجود ہے جنگ بدر کا پورا واقعہ اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں کس طرح مدد فرمائی کبھی تین ہزار فرشتوں کو نازل کر کر مدد فرمائی کبھی پانچ ہزار فرشتوں نے اتر کر مدد کی یہ ساری باتیں بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو سورت کے آخر میں انتہائی مبارک آیتیں ہیں وہ آیتیں کہ جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں سنتے بھی ہیں وہ آیتیں سورہ آل عمران کا اختتام دعائیہ آیات کے ذریعے ہوتا ہے سب سے پہلے جو آیت نمبر چھ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کمفل ارحام کئی فیشا وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤ کے پیٹ میں جیسی چاہے لا اللہ عزیز الحکیم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر انسان کی صورت ماں کے پیٹ میں اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی بناتا ہے دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں رنگ نسل کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ہم جس شخص کی شکل دیکھتے ہیں دوسرے سے مختلف نظر آتی ہے حالانکہ ہر ایک کے دو کان ہر ایک کی دو آنکھیں ہر ایک کا ایک ناک اور بظاہر نقشہ ایک ہی ہے مگر ہر صورت ایک سے دوسری مختلف ہے دوسری تیسرے سے مختلف ہے یوں اگر آپ کروڑوں صورتیں بھی سامنے رکھیں تو ان میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی جس سے اس شخص کی پہچان ہوتی ہے تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی زبردست قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی صورتوں کو الگ الگ بنایا اور سب صورتوں کا خالق اللہ تبارک کا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی اور یہ یاد رکھیے کہ انسان کی صورت کا تعلق اعمال سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی ماں بہت اچھے اعمال کرتی ہے تو بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا یا جو شخص بہت نیک ہے تو وہ خوبصورت بھی ہوگا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ضرور ہے کہ عبادت کی وجہ سے چہرے پر نورانیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مگر یہ سو فیصد قانون نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا جو نیک امال کرتا ہے اس کی صورت اچھی ہے اور جو برے امال کرتا ہے اس کی صورت بری ہے نہیں بلکہ بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بظاہر کافر ایک شخص جو کافر ہے مگر بظاہر اس کی صورت اچھی ہے اگرچہ اس کے اعمال جیسے بھی ہیں تو دنیا میں اعمال سے صورت کا تعلق نہیں ہے صورت کا اچھا ہونا یا صورت میں خوبصورتی کم ہونا کسی کا خوبصورت ہونا یا کم خوبصورت ہونا یا خوبصورت نہ ہونا اس کے اعمال کی دلیل نہیں ہے ہاں قیامت کے دن جس شخص کے اعمال اچھے ہیں اس کی صورت اچھی ہوگی اور جس کے اعمال برے ہیں اس کی صورت بری ہوگی آج ہی کے سبق میں یہ بھی آیت کریمہ موجود ہے چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عال عمران کا ہی حصہ ہے یومتب ید وجوہ ہوں و تسمد وجوہ کہ اس دن بعض چہرے خوبصورت ہوں گے وہ تسودو بجھو اور بعض چہرے کالے ہوں گے Kuch چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے خوبصورت ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے تو جو خوبصورت اور روشن چہرے ہوں گے وہ فلاح اور کامرانی والے مسلمان لوگ ہوں گے اللہ تعالی کے پسندیدہ ہوں گے اور جن لوگوں کی صورت کالی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے تو سورت کا اچھا یا برا ہونا اعمال سے تعلق اس وقت رکھے گا کہ جب سورت کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہو دنیا میں صورت دیکھ کر اعمال کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی وجہ سے کسی کی صورت اچھی یا کم خوبصورت بناتا ہے اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ تمام صورتوں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ سورہ عال عمران کی چھٹی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ساتویں آیت میں یہ ارشاد ہوا انزل کل کتاب مختلف و اخرو متشابی ہاتھ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری یعنی قرآن پاک اس میں منہ آیا محکماتن اس میں بعض آیت ایسی ہیں جو صاف صاف معنی رکھتی ہیں ہن ام کتاب وہ کتاب کی اصل ہیں وہ اخرم اور دوسری وہ آیت ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباء ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی دو قسمیں بیان فرمائیں ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں آیات محکمات ایک آیات وہ ہے جو آیات متشابہات ہیں آیات محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی صاف ہوں اور متشابہات انہیں کہتے ہیں کہ جن کے معنی تک انسان کی رسائی نہ ہو ہم ان آیتوں کو پڑھنے کے باوجود اس کا معنی نہ سمجھ سکیں وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں مثلا الفلام مین یہ حروف مقتحات ہیں اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں اور اس کے علاوہ انسانوں میں عام لوگوں میں الف الفلا میم الفلا میم صاد کاف ہا یا عین صاد یہ جتنے بھی حروف مقتحات ہیں ان کے معنی نہیں جانتے مفسرین بھی ان کے معنی نہیں جانتے یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں دراصل قرآن پاک کی جو مشہور یہ ہے کہ چھ آیتیں ہیں ان آیتوں کی پانچ قسمیں ہیں پانچ کیٹیگریز ہیں ایک ہے آیات محکمات جن میں اللہ تعالی نے احکامات بیان فرمائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ کی عبادت کرو نافرمانی نہ کرو خرید و فروخت کرو سود سے بچو کسی کی غیبت نہ کرو لوگوں کی مسلمانوں کو ایزا نہ پہنچاؤ کسی کی پیٹ پیچھے غیبت نہ کرو کسی کی برائی نہ کرو کسی پر بدگمانی نہ کرو جو یہ باتیں ہیں یہ کہلاتے ہیں محکمات آیات محکمات یعنی جن میں اللہ تعالی نے حکم بیان کیا ہے روزہ رکھو روزہ نماز پڑھو اسی طریقے سے سجدہ کرو زکات دو حج کرو کسی کو مت ستاؤ یہ جو باتیں ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کہلاتی ہیں آیات محکمات چونکہ ان کے اندر حکم بیان ہوا اور دوسری ایک آیات ہیں ان کا نام ہے آیات قسص قصص قصے کی جمع ہے واقعات کو کہتے ہیں یعنی قرآن پاک کے اندر آیات کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں ان کے قصے بیان فرمائے ہیں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ موسا علیہ السلام اور جادوگروں کا واقع حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کی پیدائش کا واقعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ حضرت زکریہ کی پیدائش کا واقعہ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے بیان فرمائے قوم عاد کا واقعہ قوم سمود کا واقعہ حضرت یونس علیہ سلاۃ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کا بیان یوسف علیہ سلاۃ السلام جو بازار مصر میں فروخت کیے گئے اس کا بیان تو یہ تمام واقعات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں تو قرآن پاک کی آیات کی دوسری قسم وہ ہے جن کا نام آیات قصص ہے آیات محکمات میں حکم بیان ہوا آیات قصص کے اندر اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتا ہے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں جیسا کہ آج کے سبق میں بھی ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ واقعہ سننے میں انسان کے دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ دیکھو کہ گزشتہ قوموں نے اپنے نبی کی یہ نا فرمانی کی جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا گزشتہ قوموں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے ان پر یہ عذاب آیا جیسا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا عذاب ان پر نازل فرمایا تو یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ان قصص ان واقعات کو پڑھ کر سن کر انسان اپنی اصلاح کا سامان کرے تو دوسری آیات وہ ہیں جو آیات قصص ہیں آیات کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ کہلاتی ہے آیات وعدہ مثلاً اے ایمان والو اگر تم ایمان لاؤ عامر و سالحات اور نیک امال کرو تو میں تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس جنت میں تمہیں پاک حور عطا کروں گا جن سے تمہارا ان سے نکاح کر دوں گا تمہاری ہر خواہش کو جنت میں پورا کروں گا اللہ کی رضا یعنی اپنی رضا میں تمہیں دوں گا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے تو ایک آیات وعدہ بھی ہے یہ درمیان نہیں ہی ہوتی ہیں آیات وعدہ تو ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں دوسری وہ ہیں جو آیات قصص ہیں جن میں واقعات بیان ہوئے تیسری وہ ہیں جو آیات وعدہ ہیں جس میں اللہ تعالی نے مومن بندوں سے وعدہ فرمایا اور چوتھی ہیں آیات وعید وعید کہتے ہیں کہ ڈر سنانا خوف سنانا کہ اے مسلمانوں اگر تم سیدھے راستے سے ہٹو گے اور کفر کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اے لوگوں اگر تم کفر کرو گے تو جہنم میں رہو گے وہ جہنم جس کی آگ ایسی ہے اے مسلمانوں اگر تم ایسا کرو گے یہ برائی کرو گے تو اس کی جزا تمہیں یہ ملے گی تو یہ ہیں آیات وعید جس میں ڈر سنایا جاتا ہے جیسا کہ سورہ کاریا کے اندر بھی ہے سورہ زلزال کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر یہ ارشاد ہوتا ہے اصحاب النار یہ برے لوگ ہیں یہ جہنمی ہیں ہم فی خالدون یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو یہ کہلاتی ہیں آیات وعید اور پانچویں نمبر کی جو آیات ہیں جو پانچویں کیٹیگری ہے جو آیات کی پانچویں قسم ہے وہ ہے آیات متشابہات جس کا معنی ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں حروف مقتحات ہیں ان کا معنی ہم نہیں جانتے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے کہ آیتوں کی پانچ قسمیں انہیں یاد رکھ لیں کہ ایک آیات محکمات ہیں جن میں حکم بیان ہوا ایک آیات قصص ہیں جن میں واقعات بیان ہوئے آیات وعدہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا آیات وعیض جس میں ڈر سنایا گیا اور آخری ہیں آیات متشابہات جس کے معنی سے ہم بے خبر ہیں جس کے معنی ہم نہیں جانتے تو اس آیت میں سورہ عال عمران کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور آیات متشابہات کا بیان فرمایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وما طوی اللہ کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کس کی تعویل یعنی آیات متشابہات کے معنی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ور فل علم یقل آمنا بھی اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں پختہ علم والے ہیں وہ تو کہتے ہیں آمنا بھی ہم ان آیتوں پر ایمان لائے تمام آیتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے لازم ہے اس لیے ایمان والے اور راسک فل علم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے پھر دسویں رقو جب دسواں رکو ختم ہوتا ہے گیارہویں رقو کے اندر آیت نسور علی عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے کل اللہ مالک الملکل منتشا و تو عزل منتشا قدیر یوں ارض کر اے اللہ ملک مالک تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے ان نقالہ کل شا ان قدیر بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ آیت نمبر 26 انتہائی زبردست اور مبارک آیت کریمہ ہے اور اس میں ایک مسلمان کے لیے زبردست قسم کی ڈھارس ہے وہ مسلمان جو کبھی ایسا محسوس کرے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے یا ایک ایسا شخص ہو کہ جس کی عزت کی جانی چاہیے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نہیں کی جاتی اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ تو عزل منتشا عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جسے چاہے عزت دے وہ تو ذلتشا اور جسے چاہے ذلت دے یہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ لوگ ہماری عزت کرنے لگیں یا ہم ان کاموں سے بچیں کہ ذلت سے بچ جائیں ہاں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں عزت عطا فرما اور ذلت سے محفوظ فرما اس آیت کا شان نزول یہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھدوا بھی رہے تھے اور کھود بھی رہے تھے غزوہ خندق یہ بھی ایک دین اسلام کا ایک غزوات کا ایک اہم غزوہ ہے جس میں عقائد رجحان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کر کر ایک بہت بڑا گڑا کھودا ایک خندق کھودی جس کے اندر آگ لگائی گئی تاکہ کفار حملہ نہ کر سکیں تو جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی خندق کھودنے کے لیے چالیس خندق کھودنے کے لیے ہر دس دس آدمیوں کے دس دس اشخاص کے گروہ بنائے گئے اور ہر دس اشخاص کو یہ کام دیا گیا کہ وہ چالیس ہاتھ خندک کھودے صحابہ کرام علیہ خندک کھودنے میں مصروف تھے کھودتے کھودتے کھدائی کرتے کرتے ایک ایسی چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی بہت سخت چٹان تھی پیارے حبیب علیہ السلاۃ والسلام سے فریاد کی آپ کو بلایا کہ یہ چٹان ایسی آ گئی ہے کہ کسی حال میں ٹوٹتی نہیں ہے آپ علیہ صلاحت والسلام نے زوردار ضرب لگائی اس پر اس چٹان پر بہت زوردار ضرب لگائی تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ تو ہو گئی مگر اسے چنگاریاں نکلی وہ چنگاریاں جو نکلیں وہ روشنی نکلی آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روشنی میں میں نے ملک کے کے محلات کو دیکھ لیا دوبارہ ضرب لگائی فرمایا کہ میں نے اس روشنی میں ملک کے روم کے محلات کو دیکھ لیا تیسری ضرب لگائی پھر آپ نے ایک جگہ کا نام لیا اور فرمایا کہ میں نے وہاں کے محلات کو دیکھ لیا اور اے میرے صحابہ اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فارس روم اور ان بڑے بڑے محلات پر فتح عطا فرمائے گا اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام ممالک تمہارے تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوں گے یعنی مسلمانوں کا یہاں پر غلبہ ہوگا اس وقت تک مسلمان وہاں نہیں پہنچے تھے بلکہ مسلمان ابھی فتح مکہ والا معاملہ چل رہا تھا تو جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی فتوحات ملیں گی یعنی کہ جو کفار کے بڑے بڑے قلعے ہیں جو بڑے بڑے قلعے ہیں وہ آخر کار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے یہ بہت زبردست خوشخبری تھی تو جب یہ بات یہودیوں نے منافقین نے سنی تو صحابہ سے کہنے لگے کہ تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو گیا ہے کہ ایک جنگ سے بچنے کے لیے کافروں سے بچنے کے لیے تو خندک کھود رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں تاکہ کفار حملہ نہ کر سکیں یہاں تمہاری کمزوری کا حال یہ ہے کہ تم لوگوں سے بچنے کے لیے آگ لگا رہے ہیں. اور تمہاری ایک طرف باتیں دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ان ان ممالک کے تمہیں فتوحات ملیں گی جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب یہ کہیے آپ یوں ارض کیجیے اللہ عم مالک الملک تل ملک منتشا اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے و تو عزو وطنز کا من منتشا اور جسے چاہے سلطنت چھین لے وہ تو عزو منتشا و تو ذلء منتشا تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ آیت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ سلطنت یہ کفاروں کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ سلطنت اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور وہ جسے چاہے عطا کرے وہ جس کو چاہے عطا کرے اور بالاخر جیسا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر سنائی تھی ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی اگلی آیت میں آیت نمبر ستائیس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے وتخ رجل ہئی یا من الم یہ تھی وتخ رج <الْحَيِّ> اور مردے سے زندہ نکالے اور نکالندے سے مردہ نکالے یہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ رات کو دن میں ڈالتا ہے دن ہو جاتا ہے پھر دن کو رات میں ڈالتا ہے وہ رات ہو جاتی ہے اور اللہ تبار کا بعلا ایک زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور ایک مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے زندہ کو پیدا کرتا ہے آپ سوچیں گے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ ایک کافر جو کہ مردہ ہی ہے اس کے ہاں ایک نیک شخص کی ولادت ہوتی ہے تو یہ مردے کے گھر زندہ پیدا ہوا اور ایک اللہ کا ولی ہو مگر اس کے ہاں کسی کافر کی ولادت ہو تو یہ زندہ کے گھر مردہ پیدا ہوا یا آپ اس کی مثال یوں بھی سمجھے کہ جس طرح چڑیا انڈا دیتی ہے تو چڑیا زندہ ہے مگر انڈا کیا ہے بے جان ہے زندہ سے مردہ پیدا ہوا انڈا نکلا اور پھر اسی مردہ انڈے سے پھر چڑیا پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردہ انڈے میں سے ایک زندہ چڑیا کو پیدا فرمایا اسی طرح جتنے بھی پرندے ہیں سب کا یہی حال ہے کہ وہ انڈا دیتے ہیں جو کہ مردہ ہے پھر اسی انڈے سے ایک زندہ جان نکلتی ہے چوزہ نکلتا ہے چڑیا کا بچہ نکلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے آگے فرمایا وَتَرُزُقُ رک تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور جسے چاہے بے گنتی کے دے جسے چاہے بے گنتی کے رسک عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پیدا ہونے والی ایک چھوٹی سی چڑیا اس کے منہ میں دانا پہنچاتا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے جانور کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے وَمَا ان دا بطن فل اردی اللہ اللہ رسک ہوا زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ پہنچاتا ہو. کیونکہ رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو یا پرندے ہوں یا چرند ہوں سب کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک تک کسی نہ کسی وسیلے سے رزق پہنچاتا ہے تو اس بات کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر ستائیس سورہ آل عمران نے فرمایا آگے عال عمران جس سورت کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمران اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کا جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے ایت نمبر 35 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قالت امراۃ عمران رب انی نذرته لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میں تیرے مننت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری ہی خدمت میں رہے منی تو, تو مجھ سے قبول فرما بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے حضرت عمران اور ان کی زوجہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمران کے گھر اولاد نہیں تھی اور ان کی زوجہ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہونی چاہیے جب یہ آثار ظاہر ہوئے کہ ولادت ہونے والی ہے تو اب ان کی جو گھر والی ہیں ان کی سوجا کا یہ خیال بنا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا انہوں نے یہ منت مانی یہ اللہ تبارک و تعالی کی حضور یہ منت مانی کہ مولا مجھے جو پیدا ہوگا یعنی جو لڑکا پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوں کیونکہ اس زمانے میں صرف مرد ہی بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے اور ستائیس مرد بیت المقدس کی خدمت میں مصروف تھے اور ان لوگوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں ان کو احبار کہا جاتا تھا تو انہوں نے منت مانی کہ میں اپنے بیٹے کو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں منت مانی یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر ایک بہت بڑا مضمون منت ہے کہ منت کیا ہوتی ہے کون سی منت ماننا جائز ہے کون سی منت ماننا ناجائز ہے کس منت پر عمل کیا جائے گا کس منت پر عمل نہیں کیا جائے گا پورا ایک فک باب ہے منت کے اوپر انشاءاللہ وقت ملا تو آخر میں چند اس کے نقطہ عرض کروں گا ابھی چونکہ واقعے کا تسلسل ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ جو ہوگا جو پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ بیٹی کی ولادت ہوئی اب یہ کہنے لگی کہ ہے مولا کہ میں بیٹا تو پیدا نہیں ہوا اور بیٹی پیدا ہوئی مگر پھر بھی میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور میں اسے تیری پنا... میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قبول فرمایا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا مگر چونکہ ابھی بھی پیدا ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنی ولیہ کو جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو ایسا زبردست غیبی رزق جنتی پھل عطا فرمائے کے مفسرین لکھتے ہیں کہ عام طور پر بچہ ایک سال میں جتنا بڑا ہوتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی جتنا عام بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے اور ان کی کفالت ان کے خالو حضرت ذکریہ علیہ الصلاۃ وسلام کیا کرتے تھے پرورش کرتے تھے جیسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے تو حضرت ذکریہ علیہ صلاحت ان کی پرورش کیا کرتے تھے ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے ان کو دیکھتے رہتے تھے ان کی, ان کی نگہ بانی کرتے تھے دیکھ بھال کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلاۃ والسلام اس جگہ پر گئے جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتی تھی جس کا ذکر قرآن میں یوں ہوا کلا دخلا علیہ زکری جل جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ میں جاتے وجد آئندہ رزقا تو وہاں ایک نیا رزق پاتے جب محراب میں جاتے ایک نیا رزق پاتے کالا یا مریم زکری کہنے لگے ہے مریم انا لکی حاضہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تھا گرمیوں میں سردی کے پھل اور سردیوں میں گرمی کے پھل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تھا تو حضرت زکریہ پریشان ہو گئے اور حیرت سے یہ کہنے لگے کہ انا لکی حاضہ یہ تیرے پاس آیا کہاں سے جتنا پیارا جواب دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے قالت کہنے لگی ہو امن اللہ کے پاس سے آیا یہ اللہ کے پاس سے ہے. إن اللہ بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائے یہ ان کا عقیدہ تھا یہ ان کا کانسیپٹ تھا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ میں جسے محراب کہا گیا ہے وہاں پر بے موسم کے اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتا تھا اب زکریا علیہ السلاۃ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے اور روز ایک نیا پھل ہوتا ہے پھر یہ غور کرنے لگے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عورت میں بھی اس چیز کی صلاحیت نہیں کہ اس کے ہاں بیٹا ہو یہ حضرت زکریہ مریم کے خالو ہیں اب خالو اپنی بھانجی کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے نہ مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ بیٹا ہو سکے ولد ہو سکے مگر ان کو یہ خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود میرے ہاں بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس خیال نے پختگی اختیار کی تو حضرت سکریہ کیا کرنے لگے حنال کا دہان سکری ربا حضرت سکری علیہ والسلام اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جس مقام پر حضرت مریم ردی اللہ عنہ عبادت کیا کرتی تھی اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے دعا کرنے لگے اور کیا دعا کرنے لگے کال کا حبلی ملدی با اے میرے رب مجھے اپنے پاس ایک ستری اولاد تا فرما ان کا سمی اور بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے آپ نے ایک اللہ کی ولیہ کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا کیا ان کو مجدہ سنایا اس کا ذکر اگلی آیت میں فناد فلم خراب فرشتوں نے آواز دی زکریا نے دعا مانگی اللہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ انہیں یہ سناؤ فرشتوں نے آواز دی کسے آواز دی زکریہ کو آواز دی اس حال میں کہ زکریہ علیہ السلاۃ وسلام ابھی محراب میں کھڑے ہیں وہ قائم فلم خراب وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کیا آواز دی ان اللہ شروع اب یادم بکلی من اللہ و سعید و حصور اے زکریہ بے شک اللہ آپ کو مشدہ سناتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کی آپ کو کا مشدہ سناتا ہے یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تیرے ہاں اولاد ہوگی یہ بھی بتا دیا کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوگا بیٹا ہی نہیں بلکہ اس کا نام یا ہوگا اور آگے کیا کیا بتایا مسد کم من اللہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا وہ سدن اور وہ لوگوں کا سردار ہوگا وہ اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا وہ نبی جن اور وہ اللہ تعالی کا نبی بھی ہوگا من صالحین اور خاص لوگوں میں سے وہ ہوگا خاص انبیاء میں سے اس کا شمار ہوگا تو دیکھیے حضرت زکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کی ولیہ جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ان کی محراب میں کھڑے ہو کر ان کو وسیلہ سمجھتے ہوئے ان کی محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بیٹا عطا فرمانے کی خوشخبری دی بلکہ بیٹا نبی بھی ہوگا بیٹا سردار بھی ہوگا اور اس میں یہ یہ خصوصیات بھی ہوں گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی اب حضرت زکری علیہ السلط کلام سنیے کہنے لگے کال رب یقین علی غلام وقت بلغنی عمرہ تھی آخر کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے یا لڑکا یہ کیسے ہوگا یہ کہاں سے ہوگا میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں وم رہتی آخر اور میری عورت بچہ دینے کی صلاحیت بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی میری عورت تو بانج ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مگر انسان کا جو ذہن ہے وہ ظاہری اسباب پر جاتا ہے ظاہری سبب عورت کا باصلاحیت صلاحیت ہونا مرد کا جوان ہونا مگر یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے کال رب بھی آیا اب حضرت سکری عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے کوئی مجھے نشانی عطا فرما کہ میرے ہاں جب اولاد ہونے والی ہوگی تو مجھے کچھ ایسی نشانی بتا دے تاکہ میں تیری مزید عبادت کروں اور تیرا شکر ادا کروں مجھے ایسا چلے گا میری بیوی کب حاملہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن, کچھ دن میں اور شام میں یعنی کچھ رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر اور کچھ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر وسکو رب کثیر وسبی وبکار یہاں تک کا یہ ترجمہ ہوا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ سلاۃ السلام کو بیٹے کی خوشخبری تو سنا دی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب حمل کے آثار ظاہر ہوں گے تو اس وقت تم تین دن تک کسی سے بات چیت نہیں کرو گے یہی ذکر سورہ مریم میں بھی ہے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی یہی واقعہ بیان ہوا ہے تو اب حضرت ذکریہ علیہ سلاط والسلام کے ہاں پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ اللہ کے نبی بھی بنے وہ سردار بھی ہوئے اور وہ انتہائی زبردست اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ بھی معجزات کو ظاہر فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ صلاح السلام کی اس مراد کو پورا فرمایا تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 34-35 سے لے کر اور آیت نمبر 41 تک آپ غور کیجئے کہ حضرت عمران کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی مریم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس مریم کو اللہ تعالیٰ نے جنتی پھل عطا فرمائے جس جگہ عطا فرمائے حضرت زکریہ نے اس جگہ کو مبارک سمجھا اس جگہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس جگہ پہ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اس میں بے شمار ہمارے لیے مدنی پھول ہیں ایک تو یہ کہ جس طریقے سے حضرت عمران کی زوجہ نے اپنی اولاد پیدا ہونے سے پہلے اسے وقف کر دیا کہ مولا جو بھی ہوگا وہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس میں ایک درس ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک کاموں کے لیے بھیجیں ہم اپنی اولاد کو نیک کاموں کی ترغیب دلائیں ہم اپنی اولاد کو نیک کاموں کے لیے وقف کریں یہاں پر وقف لغوی ہے وقف اصطلاحی نہیں ہے وقف کا مانا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے لیے خاص کر دینا مگر وقف لغوی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی کے کاموں میں دین کے کاموں میں گزارے جیسا کہ ہمارے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی میں ایک اصطلاح بھی ہے وقف مدینہ کہتے ہیں یہ اسلام بھائی وقف مدینہ ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مدنی کاموں میں صرف کرتے ہیں اپنی ضروریات بھی ہیں. مگر وقف مدینہ یہ کہ اب یہ جیسا انہیں مدنی مرکز کہے یہ ویسا ہی یں گے تو یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے تو یہ زمن بات سامنے آگئی تو عرض کر دی اس کے علاوہ اب جب تیرہویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے بیالیسویں آیت سے اب حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اس کا پورا واقعہ ہے مگر یہ واقعہ زیادہ تفصیلی سورہ مریم میں ہے تو انشاءاللہ شاء وہاں کے درس میں اسے بیان کیا جائے گا اس کے بعد چودہ رکوع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ عل عمران کی آیت نمبر انسٹھ میں ان ن مسَ عیسیٰ اند اللہ کمسلی آدم خلقرابنق الحک الفقن عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا اور فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا آدم علیہ السلاط السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور آدم علیہ سلاۃ السلام بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسی علیہ سلاۃ سلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ کی صرف ماں تھی باپ نہیں تھا بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسی علیہ السلاط سلام کو پیدا فرمایا اور یہاں پر ایک بہت زبردست نکتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسی آدم کی طرح ہے عیسی کی مثال آدم جیسی ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک تو یہی ہے جو ظاہر ہے کہ جس طرح آدم علیہ سلاط والسلام کے ماں باپ نہیں ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ سلاطو السلام کے باپ نہیں ہیں جس طرح آدم علیہ سلاط والسلام کا دشمن شیطان تھا جو آپ کو دنیا میں لے کر آیا ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت دنیا میں آنے کا سبب بنی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کے دشمن یہود تھے جن کی مخالفت آپ کو اوپر لے جانے کا سبب بنی اور آدم علیہ سلاط والسلام آخر کار جنت میں پہنچے عیسا علیہ سلاۃ والسلام آخر کار زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے دونوں اللہ کے بندے دونوں اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اپنا قریبی فرمایا اور دونوں کی پیدائش میں ایک چیز جو یکسا, یکسا ہے وہ کیا ہے کن فون اللہ نے فرمایا ہو جا تو ہو گیا آدم علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش بھی لفظ کن سے ہوئی کُن فون اور عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش بھی لفظ کن سے ہوئی اس، یہاں اصل میں اس آیت کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ ہمارے اس سلسلے کا وقت بھی اب اختتام کو پہنچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے زمانے میں جو عیسائی تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ عیسیٰ علیہ سلاط والسلام اللہ کے بیٹے ہیں جب آپ علیہ اللہ سلسلام تشریف لائے مدینہ میں تھے تو عیسائیوں نے آ کر آپ علیہ سلاط والسلام سے بھی اس معاملے میں بڑا بحث و مباحثہ کیا کہ نہیں عیسا اللہ کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے بھلا کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہ بھی خدا ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے ہم صلیب کی عبادت کریں گے آپ علیہ صلاح وسلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ اگر یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں مگر چونکہ وہ ہٹ درمی پر تھے عیسائی نہ مانے تو جب کسی دلیل کو عیسائی ماننے سے منع کر دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے اور یہی کہیں گے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اب یہ آخری بات وہ یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلط و السلام آپ ان سے مباہلا فرمائیں مباہلا کریں مباحلہ کیا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ آو اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں اور دونوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا جو حق پر ہو اسے بچا لے اور جو باطل پر ہو جو ناحق ہو جو غلط ہو اس پر اپنا عذاب نازل فرما اس پر اپنی ہلاکت نازل فرما اسے برباد کر دے یہ کہلاتا ہے مباحلہ یعنی دونوں طرف سے لوگ آئیں اور دونوں یہی دعا مانگیں دونوں یہی الفاظ ادا کریں تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا کہ تم بھی اپنے لوگ لے آؤ میں بھی لے آتا ہوں اور دونوں یہ الفاظ کہہ لیتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک مقرب ہو تو تمہاری بات مقبول ہو جائے گی ورنہ میری بات مقبول ہوگی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا حسین کو گود میں اٹھایا فاطمۃ الزہرا پیچھے ہیں ایک طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں اور یہ پانچوں افراد آگے بڑھے اب عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ پانچ شخصیات حسنین کریمین فاطمۃ الظہرا اور علی المرتضی اور آب علیہ سلاۃ والسلام یہ پانچ افراد یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالی کے حضور یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ دو مل جائیں تو یہ وہ چہرے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا سے دو پہاڑوں کو ملا دے گا یہ وہ چہرے ہیں اب عیسائی گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے عیسائیوں کے بڑوں نے کہا راہبوں نے کہا کہ بھائی تم مباہلہ مت کرنا ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے اور آپ علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ اگر اس وقت یہ عیسائی ہم سے مباہلا کر لیتے تو اللہ تبارک کا تعالی ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں کر دیتا اور ان پر ایسا عذاب نازل فرماتا کہ ایک بھی عیسائی دنیا میں باقی نہ رہتا انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مباہلا نہیں کریں گے تو سرکار نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ کہا مسلمان بھی نہیں ہوں گے فرمایا پھر جزیا دو ذلت اختیار کرو ٹیکس دو جزیا دو یا پھر ہم تم سے جنگ کریں گے اب جنگ تو یہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں عربی ہیں وہ اجمی ہیں تو بالاخر یہ طے پایا کہ جزیہ دیں گے جزیہ کیا دیں گے کہ ایک سال میں دو ہزار ہولے ایک لباس ہے حلہ ایک ہزار ہولے ماہ سفر میں اور ایک ہزار ہولے ماہ شعبان میں یا ماہ رجب میں ماہ رجب میں ایک ہزار ہولے دیں گے اور پھر یہ حل دیتے رہے اور یہ مباحلے سے بچنے کی ان کی یہ صورت بنی تو محترا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں واقعات رموز اس کے اوقاف اس کے اثرار اتنے زبردست ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بیان کیا جائے اور انہیں ہم سمجھیں ان پر عمل کریں قرآن پاک کی آیتوں پر غور کریں مگر اصل یہی ہے کہ ہم جتنا سنیں اس پر عمل کریں اور خود قرآن پاک کا مطالعہ کرنے قرآن پاک کا ترجمہ ایمان المان خزان الرفان پڑھنے کی عادت ڈالیں اللہ تبارک کا و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے دلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد